نہج میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب تم پر سلام کیا جائے تو اس سے اچھے طریقے سے جواب دو اور جب تم پر کوئی احسان کرے تو اس سے بڑھ چڑھ کر بدلا دو اگرچہ اس صورت میں بھی فضیلت پہل کرنے والے ہی کے لیے ہوگی